رحمت اللہ وبرکات الحمد رب اللہ محمد اللہ وسلم ہمارے شیخ محترم تشریف فرما ہیں اور آج یہ جو باب و تريب مساو شروع کیا گیا تھا آج اس کا آخری درس ہوگا اور انشاءاللہ جو چار حدیثیں ہیں وہ چار حدیثیں انشاءاللہ ہم شیخ محترم سے اس کی شرح سنیں گے اور پھر رمضان کے بعد انشاءاللہ اللہ جو اور دو باقی ابواب ہیں ان ابواب کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے چونکہ وقت بھی بہت زیادہ نہیں ہے اور شیخ محترم بھی تشریف فرما ہے اس لیے میں کچھ اور نہ کہتے ہوئے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم سے میں کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور اپنے علم سے ہمیں مستفید فرمائیں اللہ تعالی شیخ محترم کے وفات فرمائیں اور ہم سب کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب فرمائے اور دیکھت رمضان کے اندر نیک اعمال کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے آمین وجزاكم الله خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره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 قابل احترام قبیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفیظ مکر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں جیسا کہ شیخ محترم نے ابھی بتایا کہ باب میں امساوال اخلاق کے کی احادیث میں سے چار حدیثیں آج باقی ہیں رہ گئی ہیں اور رمضان سے پہلے ان حدیثوں کو ہم مکمل کریں گے اور اس کے بعد ہم پھر بقیہ دو ابواب کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ اللہ آج کے درس میں اختصار کے ساتھ ان چار احادیث کی شرح ہم دیکھیں گے اور ان احادیث پر صحت اور ضعف کے اعتبار سے بھی جو حکم ہے اس کو بھی معلوم کریں گے پہلی حدیثی سلسلے میں حضرت معاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں وعن معاد بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ اخرجہ الترمذی وحسنہ وسندہ منقطح ابن حجر فرماتے ہیں کہ حضرت معاد ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو اس سے سرزد ہونے والے کسی گناہ کی آر دلائے لم یا مت حت وہ اس وقت تک کے نہیں مرتا جب تک کہ اللہ تعالی یعنی جب تک کہ وہ خود اس پر عمل نہ کر لے یعنی جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں برائی میں جس سے اس نے اپنے مسلمان بھائی کو آر دلائی تھی جب تک کہ وہ خود اس پر عمل نہ کر لے اس میں مبتلا نہ ہو جائے اسے موت نہیں آتی اس حدیث کو امام ترمیدی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ حدیث حسن ہے لیکن ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں وہ سند منقطع اس کی سند منقطع ہے یعنی اس کی سند میں ایک راوی ایسا ہے جو جس نے اپنے اوپر ایسے راوی سے روایت کی ہے جس سے اس کی ملاقات نہیں ہے. اگر واقعی تحقیق کی جائے حدیث کی تو علماء نے اس حدیث پر حکم لگایا کہ حدیث نہ صرف یہ کہ ضعیف بلکہ موضوع ہے کیوں ایسا ہے شیخ البانی نے بھی اب وائیفا میں جلد ایک صفحہ نمبر 327 پر حدیث نمبر 178 کے ضمن میں کہا ہے حدیث نمبر پر کہا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے موضوع حدیث کس کو کہتے ہیں موضوع حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند میں ایسا راوی ہو حدیثیں گھڑی ہوں جس نے حدیثیں گھڑی ہوں ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور راوی اس کے علاوہ کوئی اور شخص اس حدیث کو روایت نہ کرتا ہو تو چاہے معلوم ہو جائے اس کے اقرار سے کہ اس نے حدیث گھڑی ہے یا پھر اس پر حدیث گھڑنے کی تہمت ہو اور وہ ثابت ہو اور اس کے بعد ایسا راوی کوئی ایسی روایت نقل کرے جو کوئی اور بیان نہیں کرتا ہے تو اس حدیث پر بھی موضوع کا حکم لگتا ہے تو موضوع کا مطلب ہوتا ہے گھڑی ہوئی بنائی ہوئی وبا یعنی گھڑائی ہوئی گھڑی ہوئی تو ایسا اوی اگر اس کی سند میں یہاں کیا معاملہ ہے اس حدیث کی صنعت میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ اس کی سند میں خالد ابن میدان راوی ہیں ان کے بارے میں علماء نے کہا کہ لم یدرک معاد ابن جبل ان کی ملاقات حضرت مواد ابن جبل سے نہیں ہے تو جب ان کی ملاقات نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ حدیث وہ جب حضرت مواز سے نقل کر رہے ہیں تو جب ملاقات نہیں تو کسی اور سے سنی ہوگی لیکن اس کا نام انہوں نے بیان نہیں کیا تو معلوما کہ ایک شخص بیچ میں سے حضرت معاذ اور خالد ابن معدان کے درمیان سے حذف ہوا ہے وہ کون ہے معلوم نہیں ہو سکتا ہے معتبر شخص ہو اور ہو سکتا ہے معتبر نہ بھی ہو تو جب تک کہ اس حدیث کا اس راوی کا معتبر ہونا ثابت نہ ہو جائے جو درمیان سے حذف ہوا ہے تو ایسی حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا ہے اس لیے کہ حدیث کے قبول کرنے کے لیے اس کے معتبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس حدیث کی سرد میں ہر ہر راوی دینداری کے اعتبار سے اور یادداشت کے اعتبار سے قابل اعتماد قابل قبول ہو تو جب اس کا حال ہی معلوم نہیں کہ وہ کون ہے تو کیسے ہم یقین کریں کہ وہ معتبر تھا یہ شرط پوری نہیں ہوئی اس لیے اس حدیث کو منقطع کہا جائے گا لیکن ایک اور مسئلہ اس حدیث میں جو کہ اس سے اشد ہے اس سے زیادہ سخت ہے وہ کیا ہے اس کی سند میں محمد ابن حسن الحمدانی محمد ابن الحسن الحمدانی نام کا راوی ہے اور اس راوی کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ کذاب ہے یعنی حدیث میں جھوٹ بولتا تھا یہ ساب شدہ امر تھا کی وہ حدیثوں میں جھوٹ بولتا تھا تو جب کسی حدیث کی سند میں ایسا راوی آ جائے تو وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوتی ہے اور وہ حدیث موضوع ہوتی ہے لہذا علماء نے, اس حدیث پر یہی حکم شیخ نے کو موضوع کہا ہے شیخ نے عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نقول الحمد ان الحدیث ان الحدیث وائف کہتے ہم یہ کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ الحمد یہ حدیث ضائف ہے. ثابت بات یہ ہو رہی کہ حدیث صحیح نہیں ہے کیوں انہوں نے اشکال پیش کیا کہ ضروری نہیں کہ ایسا ہو کہ ایک انسان کسی انسان کو گناہ کی آر دلائے جو اس سے ہوا ہو اور پھر وہ خود اس میں مبتلا ہو ضروری نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن مبتلا نہیں ہوتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی کو آر کسی گنا سے نہیں دلاتا ہے لیکن خود اس میں مبتلا ہوتا ہے تو اس حدیث سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہا کہ نہیں الحمدللہ للہ حدیثی ضعیف ہے لہذا اس طرح کی بات ضروری نہیں کہ واقع ہو کہتے ہیں کہ نقول الحمد للہ مرتبہ ولا ولافی مرتبتی الحسن کہتے ہیں کہ نہ یہ صحت کے اعتبار سے مرتبے پر ہے نہ صحت کے مرتبے پر ہے اور نہ حسن درجے کے مرتبے پر ہے لیکن لا شک ان تعیر عقیح بدم بن ادوان عیدا الہو کہتےلیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ پر ہار دلانا یہ اس پر ادوان ہے اس کی خلاف سرکشی ہے اور اس کو ازیت پہنچانے کے مترادف ہے اس کو ازیت پہنچانا ہے وقت طو اللہ تعالیٰ اللہ نولمینا تھی بے غیر احتم الوبح المبینہ اور اللہ رب نے ایسے لوگوں کے لیے وعید سنائی ہے کہ جو لوگ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں پر ان کو تکلیف دیتے ہیں ایسے کام پر جو انہوں نے نہیں کیا ایسے گناہ سے آر دلا کر جو انہوں نے نہیں کیا تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے وعید بیان کی ہے کہ انہوں نے ایک بہت ہی بڑی بہتان اور بہت ہی کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا ہے فتح دل جلال والاکرام میں شیخ ابن وفیمی نے بات کہی ہے قرآن کری میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ودین المینا تھی مکتس ابو فقمان مبینہ اشارہ ہے جو شیخ ابن الفیمین نے بات کہی ہے وہ اشارہ اس آیت کی طرف جو سورت الاحزاب کی آیت نمبر اٹھاون ہے کیا بات ہے اس میں کہ جو لوگ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ایسے گناہ پر یا ایسی بات پر اذیت پہنچاتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیا ہے جو انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں ہے وہ ان کے اوپر توہمت لگاتے ہیں فقدم البحتان مبینہ ایسے لوگوں نے ایک بہت بڑی بہتان اور بہت ہی کھلے ہوئے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا ہے قطع دار رحم اللہ اس عائد کی تفصیل میں کہتے ہیں فیا کم و ادل ممنین کہتے خبردار کسی مسلمان کو اذیت مت پہنچاؤ اہل ایمان کو اذیت مت پہنچاؤ فعن اللہ فعین اللہ یہ تو ہُولہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بچاتا ہے اور ان کے لیے غصہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بچاتا ہے اور ان کو اذیت پہنچانے والوں پر غصہ ہوتا ہے ان کے لیے غصہ ہوتا ہے تو اسحی المسبور میں یہ روایت موجود ہے اور یہ روایت حسن درجے کی ہے تو اس عیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی مسلمان مرد و عورت کو اذیت پہنچانا ٹھیک نہیں بلکہ اگر اذیت اس اعتبار سے ہو کہ ایسا گنا جو اس, نے نہ کیا ہو اس گناہ کی بہتان اس پر لگائی جائے تو بہت اشد ہے اور اگر کوئی گناہ اس سے ہوا بھی ہو اور اس نے اس سے توبہ کی ہو تو اس کو آر دلانا یہ کبیرہ گناہ ہے اس کو کسی مسلمان سے مسلمان کو اس کے ماضی کے گنا جیسے کوئی آدمی شراب پیتا تھا چوری کرتا تھا جھوٹ بولتا تھا دھوکہ دیتا تھا ذنا کاری اس نے کی ہے پھر اس نے توبہ کی توبہ کر کے وہ دین پر آیا دین سیکھا دین کی دعوت کے میدان میں وہ آ گئے. لوگوں کو ہب کی طرف بلاتا ہے اب کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کے سامنے وہ دعوت دے ہم کو مت سکھاؤ ہم جانتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے تم جانی تھے تم شراب پیتے تھے اور تم ایسا کرتے تھے تو اس گناہ سے اس کو آر دلائے یہ کبیرا گنا ہے خصوصاً جب کے آدمی توبہ کر چکا تو یہ ضروری نہیں کہ اس کو آر دلانے والا اس میں واقع ہو لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ مسلمان کو اس کے گناہ پر آر دلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا نہ ہو اور پھر یہ آدمی یہ عورت اس کو اس گناہ پر آر دلائے جو اس نے کیا ہی نہیں ہے اس پر تو مت ہے تو یہ بہت بڑا گنا ہے تو یہ نمبر چونتیس جس میں ہم دیکھا کہ مسلمان کو اس کے گناہ پر آر دلانا کبیرا گناہ ہے لیکن حدیث ضعیف ہے اس لیے ثابت نہیں ہوتا کہ جو ایسا کام کرے وہ یقین مرنے سے پہلے اس میں واقع ہوتا ہے اگرچہ تجربے میں مشاہدے میں بات آتی ہے کیوں اس لیے کہ بعض لوگوں کا ایسا حال ہوتا ہے کہ ایک گناہ پر کسی کو آر دلاتے ہیں لیکن انسان ہے اس سے غلطی ہونے والی ہے تو کسی کو آر آپ آج دلائیں کل کسی نہ کسی اعتبار سے وہ گنا ہو سکتا ہے آپ بھی اس میں متلا ہو جائیں پھر آپ کی بھی ذلت اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک چیز پر دوسرے کو آگ دلائی اس کو برا کہا لیکن خود ہی اس کے مرتکب ہوئے تو زلت پر ذلت ہے اور گناہ کے ساتھ گناہ ہے لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کرنے والا نہیں بنانا چاہیے بلکہ ان کی عزتیں بچانے والا ہونا چاہیے انسان کو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دوسری حدیث دیکھتے ہیں یہ حدیث نمبر 35 ہے اور یہ ایک دوسری برائی سے متعلق ہے جو آج معاشرے میں عام ہے خاص طور سے ٹک ٹاک کے دور میں یوٹیوب کے دور میں انسٹاگرام کے دور میں فیس بک کے دور میں یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے حدیث کیا ہے وان بہ زبن حکیم ان ابی ان ہی ان ہی حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے یعنی یہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں اور دادا کون ہیں وهو معاویتو ابن حیدا یہ صحابی ہیں معاویہ ابن حیدا کہتے ہیں قال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ اخرا تھا بعض ابن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں یعنی معاویہ ابن حیدہ سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بربادی ہے اس شخص کے لیے تباہی بربادی ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو بات کرے اور اپنی گفتگو میں جھوٹ بولے تاکہ لوگوں کو ہسائے تاکہ لوگوں کو ہسائے یا لیدحک ہے القوم تاکہ لوگ اس بات پر ہنسیں دونوں اعتبار سے اس کو یعنی فعل متعدی ہو یا فعل لازم ہو دونوں اعتبار سے پڑھا جا سکتا ہے وہ جھوٹ بولے تاکہ لوگ ہنسے یا جھوٹ بولے تاکہ اس کی نیتی ہو لوگوں کو ہسانے کی وا تم اللہ بربادی ہے اس کے لیے اس کے لیے بربادی ہے یعنی تین مرتبہ آپ نے ایسے انسان کے لیے تباہی اور بربادی کی وعید سنائی کس انسان کے لیے جو لوگوں کو جھوٹ بول کے ہسائے ہے ابن حجر کہتے ہیں کہ اخرجہ اللہ تینوں نے اس کو روایت کیا ہے یہ تین کون ہیں؟ ابود داود ترمدی اور نسائی اصحب سنن میں سے تینوں نے اس کو روایت کیا ہے ابوداؤد میں چار ہزار نو سو نبے پر اور ترمدی میں دو ہزار تین سو پندرہ پر اور نس نے اس کو کتاب و تفصیل میں روایت کیا ہے ایک سو چھیالیس اور چھ سو پچہتر پر اور حدیث حسن ہے یہ معتبر ہے اس سے بات ہوتی ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے علامہ رحم اللہ فرماتے ہیں والویل الحلاک یہ ویل جو لفظ آیا ہے ویل اللہ کا مطلب کیا ہے کہتے ویل سے مراد ہلاکت ہے یعنی وہ آدمی ہلاک ہو جائے گا اس کے لیے ہلاکت ہے اس کے لیے ہلاکت ہے. ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی ایسا کام کرے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی خبردار بہت ممکن ہے تم میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو لوگوں سے بات کریں تو انہیں ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے یا کوئی بات بولے تک میں بالکل فیصلہ تو بہت ممکن ہے کہ وہ آسمان یعنی فیض کو تو بہا اب آسمان سے بھی زیادہ دوری سے اوپر سے وہ گرے یعنی یہ اتنا برا ہے جیسے ایک انسان آسمان سے بھی زیادہ اونچائی پر سے زمین پہ گرے تو یہ کس انسان کے لیے ہے کہ ایک انسان لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کرتا ہے لیکن وہ بات اتنی بری ہوتی ہے کہ وہ اتنی بری ہوتی کہ گویا آسمان سے بہت ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہو جو اپنے دوستوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کرے لیکن اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہو جائے اور جب تک کہ اسے جہنم میں داخل نہ کرے اللہ راضی نہ ہو اس حدیث کو امام اس ابو شیخ نے اسبہانی نے اس کو روایت کیا ہے ابو شیخ السبانی نے اس کو روایت کیا ہے اور سید ترغیب میں حدیث نمبر دو آٹھ سو ستر پر شیخ الاسبان نے کہا کہ حدیث معتبر ہے صحیح حسن درجے کی ہے تو اس حدیث میں جھوٹ کا ذکر تو نہیں ہے لیکن یہ مطلق ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی لوگوں کو حسانے کے لیے کوئی بات کہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے اور اسے جہنم میں داخل کر دیتا ہے یا وہ بات اتنی بری ہے کہ اس آدمی کا آسمان سے زمین پر گر جانا یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ ایسی بات کہے یا اس بات کہنے پر وہ ایسا بڑا گناہ کرتا ہے کہ جس کی سزا گویا کہ آسمان سے زمین پر پٹک دیے جانے کے برابر ہو تو یہ ایسی باتوں کے لیے ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے بولی جائیں لیکن اللہ کی رضا اس میں نہ دیکھی جائے کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض یہ کام صحیح ہے کہ غلط جو میں بولنے جا رہا ہوں وہ جائز ہے کہ ناجائز بعض اوقات بولا بولا ہوا کلمہ کلمہ کفر ہوتا ہے لیکن لوگ ہنس رہے ہیں آدمی بول دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لا يتكلم بالكلمات يضحك بها جلساه आदमी بعض اوقات ایسی بات کہتا ہے کہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ بیٹھنے والے ہسے انہیں ہسانے کے لیے کوئی بات کہتا ہے یہ ہوئی بها من ابعد من الثريا اتنی اونچائی سے اس کو پھینک دیا جاتا ہے نیچے گویا کہ ثریا سے اسے نیچے ثریا ستارہ ہے وہاں سے نیچے زمین پر پٹخ دیا جائے اس کو گہرائی میں پھینک دیا جائے اس کو امام احمد اور ابن حبان نے سے روایت کیا ہے اور صحیحہ میں حدیث نمبر 540 کے تحت شیخ الالبانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وان العبد لا يتكلم بالكلمات من سخط الله بندہ بعض اوقات اللہ تعالی کی ناراضگی کا ایک کلمہ بول دیتا ہے ایک جملہ بول دیتا ہے ایک بات بول دیتا ہے لا يلقي لها بالاً لیکن کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ میں جو بول رہا ہوں وہ کتنی سنگین بات ہے یا ہوئی فی جہنم لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جاتا ہے امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے بخاری میں کتاب الرقاق حدیث نمبر 6478 اور مسلم نے کتاب زہدی و رقاط رقائق میں حدیث نمبر 2988 پر اس کو روایت کیا ہے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ان بالکلی تو میں سے بعض اوقات ایک آدمی اللہ کی ناراضگی کی کوئی بات ایسی کہہ دیتا ہے ما ما ما بلغت اسے گمان بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ بات اتنی دور جائے گی جتنی کہ وہ سخت ہے اسے گمان نہیں ہوتا کہ اتنی دور کی بات ہے اتنی بری بات ہے اس کا انجام اتنا سخت ہے س قطا یوم القاہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کے بدلے اس پر یعنی اس بات کے بدلے اس پر اتنا اپنی ناراضگی کو لکھ دیتا ہے قیامت کے دن تک یعنی قیامت تک اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہے گا وہ نہیں سمجھتا کہ یہ بات اتنی زیادہ سنگین ہوگی اس کا وبال اتنا زیادہ ہوگا اس کی اتنی دور تک جائے گی بات تو معمولی سمجھتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ بات بہت سخت ہوتی ہے اسے امام مالک نے موتا میں امام احمد نے مسند میں اور تنمیدی نصیب نے ماجا ابن حبان اور حاکم نے سب ہی نے اس کو روایت کیا ہے صحیح الجام صغیر حدیث نمبر 1619 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے ان تمام حدیث کے تعلق سے یا خاص کر کے پہلی حدیث کے تعلق سے شیخ ابن عطیمین رحم اللہ فرماتے ہیں فَفِي هَدَ الْحَدِيخِ دَلِيلٌ ان أَن لِعِدْحَاكِ الْقَوْمِ مُحَرَّم کہتے ہیں کہ اس حدیث سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولنا حرام ہے بل من قبائر الظنوب بلکہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے لِأَنَّهُ تَوَعَدَ عَلَيْهِ بِالْوَيْلِ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پر وَيْل کا وعدہ کیا ہے یا وعید سنائی ہے. کی۔ یعنی تباہی اور بربادی کی وائی سنائی ہے بعض علماء نے کہا کہ ویل سے مراد جہنم ایک وادی ہے اور بعض علماء نے کہا کہ حدیثوں میں جب ویل کا لفظ آتا ہے تو اس میں عموماً تباہی مراد ہوتی کہ وہ برباد ہو گیا ہلاک ہو گیا وہ آدمی یعنی تباہ ہو گیا تو اس حدیث کے بارے میں یہ بات شیخ ابن فیمین نے کہی ہے آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو آ, آ, ٹک ٹاک پر بہت سارے ویڈیوز ایسے بناتے ہیں جس میں جھوٹ ہوتا ہے بہت سارے لوگ سٹینڈ اپ کمیڈینس ہوتے ہیں جھوٹی باتیں بول کے لوگوں کو ہساتے ہیں بہت سارے لوگ جوکس وغیرہ سناتے ہیں لوگوں کو تو جھوٹ بول کر لوگوں کو ہسانا اجائز نہیں ہے کوئی آدمی اپنے میں جا رہا تھا ٹرین میں ایک بار ایسا ہوا ایک آدمی ملا اور ایسا کہا میں نے اس کو یوں کہا تو ایسا ہو گیا اب وہ اپنا جھوٹ بول کر یعنی جوک بنا دیا اس نے کسی اور کی بات تھی اس کو اپنا بنا دیا یا بات تھی ہی نہیں ایسی کوئی اور جھوٹ بنا دیا ایسا جوک تاکہ لوگ ہنسے بلکہ بعض اوقات جوکس جو ہے انسان کی تباہی اور بربادی ایسی ہوتی ہے کہ وہ جنت اور جہنم کے جوکس بناتا ہے کہ جنت میں کچھ لوگ تھے اور جہنم میں کچھ لوگ تھے جہنمیوں نے ایسا کہا داروغہ نے ایسا کہا نوز باللہ میں بولنا بھی نہیں چاہتا اس کو تو اس طرح کے جوکس بنا کر جنت اور جہنم کا قیامت کے دن ایسا ہوگا ہنسی مزاق بناتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور ایسا ہوا ملک الموت کا کوئی جوک بنا دیا تو آپ دیکھیں یہ جنت جہنم آخرت اللہ اور دین کے بارے میں اس طرح کا جوک بنانا کفر ہے آرمی اسلام سے باہر نکل جاتا ہے دین کی کسی چیز کا استحجا کرنا اس کا مذاق اڑانا اس کے بارے میں اس طرح کا جوک بنانا یہ حرام ہے اور یہ اس سے انسان اسلام سے ہی نکل جاتا ہے مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے تو دین کا مذاق کفر ہے اور جھوٹا جوک بنانا لوگوں کے بارے میں ہو یہ بھی حرام ہے یہ کفر نہیں ہے لیکن یہ بھی گناہ ہے یہ بھی جائز نہیں ہے اب دیکھیں کتنے لوگ میمز بنا کے ڈالتے ہیں ٹک ٹاک پر اس پہ اس پہ یوٹیوب پہ یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں انسان جھوٹ سے بچے جھوٹ سے اس کو بچنا چاہیے اور اگر دین کے نام پر جھوٹ ہو تو یہ اور بھی برا ہے اور دین پہ جھوٹ بول کے مذاق بھی ہو یہ اس سے زیادہ اشند ہے کہ اس نے سزا اور دین میں جھوٹ دونوں چیزوں کو جمع کیا یہ زیادہ سخت بات ہے تو اس سے بچنا چاہیے چلیے آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر چھتیس ونسن اللہ وان ہو آپ دیکھیے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں آج جیسے کہ اپریل کی پہلی تاریخ ہے یہ بھی ایک برائی ہے کہ بہت سارے لوگ ذہن میں آ تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اپریل فول کرتے ہیں یہ بھی اسی اسی غرض سے ہوتا ہے اسی کی مناسبت سے یہ حدیث ہے آج مسیحدیس کو پڑھ رہے ہیں جو آج بہت سارے لوگ کرتے ہیں فون کر کے کسی کو بول دیا کہ بھائی دیکھیے آپ کو میں گفٹ بھیج رہا ہوں وہ پہنچی کہ نہیں آپ کو اب یہ یہاں سے بولے نہیں پہنچی ہے باہر جا کر دیکھیے آدمی کھڑا ہوا ہے لے کر گفٹ کھڑا ہے دروازہ کھل کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں اور فون پہ, پہ پوچھا کہ بھائی کوئی بھی نہیں یہاں پر کا اپریل فول کیا اپریل فول یعنی ایک تاریخ کو کی ہم آپ کو بےوقوف بنایا تو یہ کیا ہے مسلمان کو ازیت بھی دینا اس کو خام بعض اوقات بہت برے جوگ بھی ہوتے ہیں کہ فلاں آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو سکتا ہے اس کا ہارٹ اٹیک ہو آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جھوٹ کچھ بھی بولتا ہے یا کسی کو ڈرانے کے لیے کہتا ہے کہ آپ کے لیے پولیس دیکھیں آپ کے پیچھے ہے آپ کے بارے میں وارنٹ نکلا ہے کچھ بھی جھوٹ بول دیتا ہے آپ کے گھر کے باہر پولیس کھڑی ہے دیکھی ذرا کھڑکی سے جا کر تو کچھ بھی جھوٹ بولتا ہے جس سے آدمی کو تکلیف ہو سکتی ہے مسلمان کو اس طرح سے ڈرانا جائز نہیں ہے تو اے اور دوسری برائی اس میں یہ کہ یہ فاسق اور فاجر لوگوں کا طریقہ ہے یہ ان کی عید ہے یا ان کا ان کی تقریب ہے جو مناتے ہیں منتشب بحاب قوم انفا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے لہذا اپریل فول منانا یہ حرام ہے بعض لوگ کہتے ہیں معمولی ہی بات تو ہے نا اس میں اتنا زیادہ باری کے آپ لوگ کرتے ہیں اور مولوی حضرات تو بڑے ہر ہر خوشی کے موقع کے پیچھے پڑ جاتے ہیں چاہتے کہ ہم لوگ روتے ہی رہیں بھئی آخرت میں آپ روتے رہیں اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں روئیں کہ آپ ایسا کام کریں کہ جس سے دنیا میں تو خوب کھلکھلا کے ہنسے مزہ آ جائے اور قیامت کے دن پھر آپ خون کے آنسو رونے لگے جہنم میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ آدمی دنیا میں دنیا میں وہ ایسی زندگی گزارے جو اسی جوکس والی اور خرافات والی نہ ہو تو اس سے بچنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے جائز نہیں ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں وَعَنْ أَنَسٍ یہ حدیث نمبر اس بات کی چھتی سے نمبر آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے کہ بعض حدیث کو ہم نے جوڑ کے ایک, ایک نمبر دیا ہے کسی کے ہاں نمبر آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے وَعَنْ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کفارت من, من اغتبتہ ان تستغفر لہو رواہ الحارث ابن ابی اسامت بسند ضعیف انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس کی تم نے غیبت کی ہو اس غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تم اس کے لیے استفار کرو یعنی اگر تم نے کسی کی غیبت کی ہو تو اس گناہ کے مٹانے اور ختم کرنے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم اس کے لیے اپنے طور پر مغفرت کی دعا کرو کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے تو اگر تم اس کے لیے مففرت کی دعا کرو گے تو اس کی غیبت کا گنا تم سے ختم ہو جائے گا ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اسے حارث ابن ابی اسامہ نے روایت کیا ہے اور اس کی صنعت ضعیف ہے ایک ضعیف صنعت سے انہوں نے اس کو روایت کیا ہے بلکہ صحیح بات یہ کہ حدیث ضعیف نہیں موضوع ہے یعنی جھوٹی حدیث ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ ایک شرط پوری ہوئی تصویر پوری اس میں نہیں ہوتی ہے آگے ہم دیکھیں گے یہ حدیث مودو ہے اس لیے کہ اس کی صنعت میں القر رشی راوی ہے اور اس کے بارے میں معروف ہے کہ یہ صنعت میں امبسا ابن عبد الرحمان القرشی راوی ہے اور اس کے بارے میں معروف ہے کہ یہ حدیثیں گھڑتا تھا لہذا ایسا راوی اگر کوئی حدیث بیان کرے تو ایسی حدیث جھوٹی ہوتی ہے یہاں پر یعنی یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی آدمی کسی کی قیمت کرے تو کفوارا کیا ہے استفار کر لو تو ایک آدمی دنیا بھر کی دن, دن بھر میں غیبت کرے گا اور آخر میں اللہ مجھ کو معاف کر دے جو بھی گنا آج کا ہوا معاف کر دے تو لوگوں کی عزتیں پامال کر کے بس اللہ سے استفار کر رہا ہے جب کہ حق دوسرے کا ہے انسان کا بھی ہے ٹھیک ہے اگر آجز آ جائے کہ جس کی قیمت کی تھی وہ مر گیا اب کیا کرے گا اس سے معافی تو نہیں کرا سکتا ہے یہ اور بات ہے لیکن کوئی انسان اگر زندہ ہے آپ اس کی قیمت کرتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس سے اپنے لیے استفار کرائیں چاہے وہ اجمالی ہو یا تفصیلی ہو آئیے دیکھتے اس بارے میں کیا حدیث ہے تعالیٰ نو کہتے ہیں اور یہ حدیث شاید اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کانت تل عرب بعضهم بعضا بن الاسفار اسفار عرب کا عام معمول تھا کہ وہ سفر میں ایک دوسرے کی خدمت کیا کرتے تھے وہ مع ابی بکرین وعمر رجل الن ہوما ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ایک صاحب تھے جو ان کی خدمت کیا کرتے تھے فنا وہ صاحب سو گئے وسط قبا دونوں جب جاگے تو اس خادم نے ان دونوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کیا تھا اور سویا ہوا تھا ممبئی دونوں آپس میں بات کرنے لگے ابو بکر امردی اللہ تعالیٰ نما تو دونوں نے کیا کہا سارے لوگوں میں یہ سب سے زیادہ سونے والا ہے۔ یہ تو سوتا ہی سوتا ہے تو انہوں نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ بہت سونے والا ہے۔ فایقظاہو اور دونوں نے پھر اس کے بعد اس کو جگایا فقالا ائت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقل له ان ابا بکر وعمر يقریانك السلام وهما يستأذمانك ان دونوں نے اس کو جگایا اس ان صاحب کو جگایا اور کہا جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور کہو کہ ابو بکر و عمر آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ سے سالن مانگ رہے ہیں کھانے کے لیے یا کھانا مانگ رہے ہیں تو ہوں وہ شخص گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سالن مانگا تو آپ نے جواب میں کیا کہا اخبر ہما قد تدما ان کو جا کے بتاؤ کہ انہوں نے تو کھانا کھا لیا انہوں نے کھانا کھا لیا پفزیا جب اس نے آکھی ان دونوں سے بات کہی تو دونوں ڈر گئے ایسے کیسے ہم نے تو نہیں کھایا اور آپ رہے ہیں کھا لیا پفزیا صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں کے دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے فقال یا رسول اللہ اللہ کے رسول ہم نے ایک آدمی آپ کے پاس بھیجا کہ آپ سے سالن مانگے لے آئے فقلت اتدم اپ نے کہا کہ تم نے سالن کھا لیا فباي اي شيء اِت... اِت... اِت... اتدمنا ہم نے کیا کھایا کیا چیز سے ہم نے اپنے اپنا کس چیز کو ہم نے سالن بنایا اپنے لیے فقال باكلكما لحم اخيكما تم نے اپنے تم نے تمہارے بھائی کا گوشت کھایا وہی تو تمہارا سالن ہو گیا وہی تمہارا کھانا ہو گیا اني لارى لحمه بين ثناياكم تمہارے دانتوں کے بیچ میں اس کا گوشت دیکھ رہا ہوں آپ نے مبالغ کے طور پر اس طرح سے کہا یا واللہ یعنی آپ نے کہا کہ میں تمہارے دانتوں کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں اس کا گوشت فقال اللہ لنا دونوں نے کہا اللہ کے رسول استغفار کیجئے. اللہ سے مغفرت کی دعا کیجئے قال ہوا ہوا فلیما لکھما کہا کہ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے اس سے اپنے لیے دعا کراؤ مغفرت کی یعنی اس سے دعا کرا اپنے لیے اللہ سے مغفرت کی اس حدیث کو امام القرائطی نے مساو الاخلاق میں روایت کیا اور الفاظ انہی کے ہیں اور غیا المقدسی نے اپنی کتاب المختارہ میں اس کو روایت کیا ہے اور اسیا میں حدیث نمبر دو ہزار چھ سو آٹھ دو ہزار چھ سو آٹھ پر شیخ الابانی کہتے ہیں کہ اس کی صنعت صحیح ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی اخیر کا حساب دیکھیے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ نما بہت بچنے والے تھے غیبت سے لیکن بس ایسی باتوں باتوں میں مذاق میں کہہ دیا کہ یہ تو بڑا سونے والا آدمی سوتا ہی رہتا ہے اتنی بات بھی جو ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کی کہ ایک مسلمان کے بارے میں کہی جائے وہ حاضر تھے لیکن وہ صاحب سوئے ہوئے تھے گویا کے غیر حاضر ہیں غیبت یہی کہ اس کی غیر حاضری میں اس کی بارے میں ایسی بات کی جائے تو چاہے انسان بیدار یعنی سویا ہوا ہو اور حاضر ہو وہاں پر اس کے بعد اس کے بارے میں ایسی بات کرنا جس کو پسند نہیں کرتا غیبت ہی میں شمار ہوتا ہے اور پھر آپ نے اخیر میں جب صحابہ نے دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے تو آپ نے فرما بلکہ اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کراؤ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے تو پھر ضروری ہے کہ محض آپ اپنے لیے مغفرت کی دعا اللہ سے کریں کافی نہیں یا کسی اللہ والے سے جا کے آپ دعا کرائیں ہمارے دعا کیجیے مولوی صاحب نہیں بلکہ جس کی ریبت آپ نے کی ہے اس سے آپ کہیں بھائی میرے لیے مغفرت کی دعا کرا دو اب اس میں تفصیل ہے کہ اس کو آپ بتائیں کہ میں نے تمہاری غیبت کی تھی اور میرے لیے مغفرت کی دعا کرو یا آپ بنا بتائے کہیں کہ بھائی میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو زیادہ بہتر یہ لگتا ہے کہ وہ نہ بتائے باغ کا کہا ہے اور امام نو وغیرہ نے جمہور کا قول اس کو ذکر کیا ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اور اس سے اس کو اذیت ہوگی کہ تمہیں ایسا کیا تھا میرے بارے میں برا لگے گا اس کو اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں میں دلوں میں مغفرت کروانے کے لیے دعا کرے یعنی اس سے گزارش کرے تو اس سے دشمنی اچھا تم نے ایسا کیا تھا میرے بارے میں اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں اس کو کرانا چاہیے اور بولنا چاہیے کہ مجھ سے یہ تمہارے حق میں ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دو اللہ کلال دونوں چیزیں مناسب ہیں آدمی اگر اجمالی طور پر بھی کہے تو امید اللہ تعالیٰ سے کہ اس سے یعنی اس کا معاملہ حل ہو سکتا ہے لیکن جو دوسرا قول ہے اس کی مزید تائید ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس انسان کا اپنے کسی بھائی پر ظلم ہو اس نے ظلم کیا ہوش چاہے وہ عزت کا معاملہ ہو یا کوئی اور چیز ہو بعض میں مال کا ذکر ہے فلی من تو آج ہی اس سے وہ معاملہ ختم کرا لے اس سے آزادی اپنے لیے خلاصی کرا لے قبل کہ نہ دینار ہو نہ درہم ہو اس سے پہلے کے ایسا دن آئے جس میں نہ دینار ہو نہ درہم ہو ان کا نہ لہو امن خن اوقام اگر اس کے پاس غیبت کرنے والے کے پاس اگر ظلم کرنے والے کے پاس اگر کوئی نیکی تھی تو نیکی وہ نیک عمل لے کر اس حقدار کو دیا جائے گا جس پر ظلم کیا تھا وہ تک اللہ حسنات صاحب ہی ملا علئی اور اگر اس ظلم کرنے والے کے پاس کوئی نیکی باقی نہ رہے تو پھر مظلوم کا گناہ لیا جائے گا اور اس ظالم کے اوپر اس کا گناہ تھوپ دیا جائے گا اور اس کو لاد دیا جائے گا اور اس کو جہان میں ڈال دیا جائے گا تو ایسا آدمی جس نے کسی پر ظلم کیا ہو چاہے وہ کسی کو مارا پیٹا ہو گالی دی ہو اس کی غیبت کی ہو اس پر توہمت لگائی ہو اس کا مال چھینا ہو یا کسی بھی اعتبار سے ظلم ہو کسی بھی اعتبار سے ظلم ہو آج ہی معاف کرا لے یا آج ہی اس کی بھرپائی کر دے یا معاف کرا دے دونوں صورتیں ہیں مال چھینا تھا مثلاً کسی سے مال چینا تھا لیکن یہ خود فقیر ہے آج آپ کیا کریں دے بھی نہیں سکتا اس کو تو اب اگر مالدار ہیں اور کسی کا مال چھینا تھا اس کا مال اس کو لوٹا دے اور اگر اس نے اس کا مال چھینا تھا لیکن خود یہ غریب ہے اس سے کہے بھائی میں نے تمہارا مال چھینا تھا میں نے ظلم کیا تھا میں غلط تھا مجھے آج افسوس ہے پشتاوا ہے لیکن میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, تم اپنا حق مجھ کو معاف کر دو اگر وہ معاف کر دے تو معاف ہو سکتا ہے اگر معاف کر دے تو معاف ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر ظلم کیا تھا لیکن آ, اس کا مال چھینا تھا لیکن وہ مر گیا تو مال اس کے وارثوں کو لوٹا ہے کیونکہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا جو مال ہوتا ہے اس کے وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے تو اس کے وارثوں کو مال دے دیں تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی پر ظلم کیا تھا آج ہی معاملہ ختم کرے آج ہی معاملہ حل کرا لے ورنہ کل قیامت کے دن اسی طرح سے وہ چلا گیا تو پھر اس کی نیکیاں لے کر اس کو دینی پڑیں گی اور اگر نیکیاں اس کے پاس نہیں نکلی تو پھر اس کے گنا اس پر لادے جائیں گے کا ہے کو پریشان ہو آدمی قیامت کے دن بھائی دنیا ہی میں تھوڑی سی زلت اچھی دنیا کی تھوڑی سی ذلت اچھی وہاں کی ضلع سے یہاں کی ذلت اچھی بھائی میں نے آپ کو ایسا برا کہا تھا ایک دن یا ایسا میں نے کیا تھا یا اجمالی طور پر آدمی کہ بھائی مجھ سے آپ کے حق میں جو بھی برائی ہوئی ہو میں نے آپ کی غیبت کی ہو آپ پہ تہمت لگائی ہو کچھ بھی کیا ہو تو جو بھی میں نے آپ کے حق میں یعنی ظلم کیا ہو آپ مجھ کو معاف کر دو اگر وہ معاف کر دے بھائی میں نے اپنی سارے جو بھی معاملات ہیں معاف کر دیے اللہ سے امید ہے کہ یہ بھی معاف ہو جائے گا اجمالی طور پر بھی معاف ہو سکتا ہے تو مسلحت آدمی دیکھے اگر وہ جان رہا ہے کہ اس نے اس کے بارے میں غیبت کی تھی جھوٹ بولا تھا یا تہمت لگائی تھی وہ بھی جانتا ہے یہ بھی جانتا ہے تب تو ذکر کرنا زیادہ انصب ہے زیادہ مناسب ہے کہ بھئی میں نے ایسا کیا تھا اس لیے کہ اس میں اس کے بھی نفس کو توڑا جائے گا یا اپنے نفس کو توڑ رہا ہے کہ میں نے غلط کام کیا تھا کیونکہ اعتراف انسان کے لیے ندامت خود توبہ کا حصہ ہے اس کو ندامت بھی ہونا چاہیے اس کے اوپر یہ یعنی نہیں کہ خوشی خوشی معافی مانگ رہا اس سے نہیں ندامت ہونا چاہیے اس کو شرمندگی ہونا چاہیے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی کرانا ضروری ہے اگر ممکن ہے معافی کرانا ضروری ہے صرف اللہ سے استغفار کافی نہیں ہے کیونکہ کوئی گنا جو بندوں کے حق میں گنا ہوتا ہے جیسے کسی پر ظلم ہے وہ دو اعتبار سے جرم ہوتا ہے ایک اللہ کی نسبت سے کہ جس کو اللہ نے حرام کیا اس کا ارتقاب اس نے کیا تو یہ تو اللہ سے معافی مانگ کے حل ہو سکتا ہے لیکن کسی اور کا حق تھا اس نے چھینا یا کسی اور پر ظلم کیا تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے لیے تھا اس پر ظلم تھا اس سے بھی معاف کرانا ضروری ہے صرف اللہ سے معافی کرانا کافی نہیں ہے یہ اللہ کا فضل ہے کہ اگر اللہ تعالی چاہے تو اپنی طرف سے اس کا حق بھی معاف کرا دے اس کو اس کے بدلے میں کچھ عطا کر دے یا اس کا اپنی طرف سے اس کو معاف کر دے اللہ کا فضل ہے اللہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے قاعدہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ جو 99 قتل کرنے والا آدمی تھا 99 قتل جس نے کیے تھے اب وہ تو ان کا حق تھا ان پر ظلم کیا تھا لیکن پھر جب اس نے سچی پکی توبہ کیا اور جو مر گئے ان سے کہاں سے معافی کرائے گا وہ تو مر گئے دنیا سے چلے گئے تو اب یہ جو نکلا توبہ کے لیے فلانی بستی کی طرف جانے لگا تو راستے ہی میں موت اس کو آ گئی رحمت کے فرشتے عذاب کے فرشتے آئے اللہ نے ایک فرشتہ بھیج کے دونوں میں دونوں کو کہا کہ زمین نہ پو تو جس علاقے میں وہ جا رہا تھا اپنی اصلاح کے لیے وہ علاقہ قریب تھا لہٰذا رحمت کے فرشتے اس کو لے کے چلے گئے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے اس حدیث سے کہ اللہ سے امید ہے کہ اگر کوئی آدمی ظلم کسی پر کیا اور مظلوم مر گیا اللہ سے توبہ کر لے تب بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے اللہ سے امید ہے اس بات کی اللہ کلحال اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں حدیث نمبر سینتیس کیا حدیث ہے آئش ردی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں رضی اللہ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الرجال الى الله الالد الخصم اخرجه مسلم عائشه رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوث شخص نفرت کے لائق شخص وہ ہے جو الالد الخصم ہو جس میں دو صفات پائی جائیں ایک وہ الد ہو جھگوی جھگالو اور دوسرا القسم حجت بازی اور جھگڑے کرنے میں ماہر ہو یعنی جس کے مزاج ہی میں چیز ہو اور دوسرا یہ کہ وہ ماہر بھی ہو اس چیز میں ایسا انسان جو زدی ہو جھگڑالو ہو یہ دو باتیں اس میں زدی جھگڑالو ہر چیز پر لڑنے والا اپنی بات پر اڑا رہنے والا اپنے کو ہی ہمیشہ صحیح بولنے والا الد اور دوسرا الخصم معمولی ڈسکشن بھی ہو تو اس کو حجت میں تبدیل کر دینے والا بھائی یہاں وہاں کی با موسم کی بات کر رہے ہیں سیاست کی فلاں بات کر رہے ہیں یا کوئی اور بات کر رہے ہیں، آلو ٹماٹر سبزی کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی حجت کرنے والا اور حجت کر کے کسی طرح سے لوگوں پر غالب آنے والا ایسا انسان اللہ کو پسند نہیں ہے جھگڑالو قسم کا انسان اللہ کو پسند نہیں ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے ابن حجر یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے یعنی یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری نے المظالم والغصب میں اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 2457، اور امام مسلم نے کتاب العلم میں اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 2668، تو بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے امام کہتے ہیں کہ ول الدو شدید الخصوقی وہما جانباہ لانہ کُلما احتج علیہ بحجتین اخذ فی جانب اخر کہتے ہیں کہ الالد کا مطلب ہوتا ہے بہت جھگڑا لوع آدمی ہے ایسا آدمی اور کہتے ہیں یہ ماخوز ہے لذی دل وادی سے وادی کی دو جانب ہوتی ہیں جو دو پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے تو اس کو وادی کہتے ہیں ادھر بھی پہاڑ ہوتا ہے ادھر بھی اور بیچ میں جو راستہ یا ندی یا اس طرح سے کچھ ہوتا ہے تو اس کو دو جانب اس میں ہوتی ہیں وادی کی تو کہتے ہیں کہ اللہ اس کو الگ الگ کیوں کہتے ہیں کہ اگر اس جانب آپ بات کریں تو وہ اس جانب لے لیتا ہے آپ کہیں ایسا لگتا ہے بارش ہوگی کہتا اگر نہیں ہوگی اگر آپ کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہوگی ایسا لگتا ہے موسم کھلا ہوا ہے کہتے اللہ چاہے تو ہوگی یعنی آپ ایک بات کہیں تو ہمیشہ الٹی بات کہے گا اگر آپ کہیں کہ یہ کپڑا اچھا ہے کہے گا مجھ کو تو ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اس سے اچھا اور دوسرا کپڑا ہے اگر آپ کہیں کہ بہت ممکن ہے یعنی کل رمضان شروع ہو جائے کہے گا بالکل نہیں اللہ چاہے تو نہیں ہوگا اس طرح کی بات کہ امکان ہو وہ ہمیشہ دوسرا امکان ذکر کر کے آپ کی خلاف جانب اختیار کرے گا دس لوگ ایک بات کہیں تو یہ الگ ہی بات کہے گا یہ اصل میں انفرادیت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ میں سب سے الگ ہوں میں سپیریئر ہوں اور پھر جب اس طرح سے ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے پوائنٹ کو ثابت کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک دلیلیں پیش کرے گا اور زبردستی کی دلیلیں ہوں گی ٹھیک ہے ایک آدمی اگر صحیح ہو اور لوگ غلط بات کریں اور اپنی بات کو صحیح ثابت کریں سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ بات اچھی نہیں ہے کہ بلا وجا معمولی باتوں میں انسان ضد پر اڑا رہے اور دوسروں کو غلط ثابت کر کے خود ہی اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے ایسی باتوں میں جن میں صحیح غلط ہونا اتنا کوئی بہت بڑا سیریس معاملہ نہیں ہوتا ہے دل رکھنا اس میں زیادہ بڑی بات ہوتی ہے کھانا بنا ہوا ہے بیوی کہے بھائی بیوی شور سے کہہ رہی کہ آج کھانا ٹھیک بنا ہے نا نہیں آج ٹھیک نہیں بنا ہے اس طرح سے آدمی ڈھیلا وجہ دیکھو اس میں یہ کمی ہے یہ کمی ہے یہ کمی ہے آدمی خام خواہ دوسری جانب اختیار کرے کہ کوئی گھر کا ایک آدمی کہے کہ آج موسم اچھا ہے کہ کیا موسم اچھا ہے گرمی زیادہ ہو رہی ہے تو اپنی طرف سے زبردستی وہ زدی ہو کر بحث مباحثہ کرے اچھی بات نہیں ہے. یہ ٹھیک نہیں یہ مزاج اچھا نہیں ہے کہتے کہ یہ لدی دل وادی سے محفوظ ہے کہ آپ ایک جانب اختیار کریں تو وہ دوسری جانب اختیار کرے گا آپ ایک بات کہیں تو الٹی بات کہے گا وہ اور الخصم سے مراد کیا ہے کہتے ہیں کہ ایسا انسان جو حجت بازی اور جھگڑے کا ماہر ہو المدموم کہتے ہیں مضموم کیا ہے کہتے و المدمومو الخسومت بل باتلی حق او اثبات واللہ و عالم. کہتے کہ مضمون چیز کیا ہے کیا اطلاق حجت کرنا بحث کرنا یہ سرے سے غلط ہے نہیں یا اپنا حق مانگنے کے لیے لڑنا یہ غلط ہے نہیں کہ بھئی کوئی قاضی کے پاس ہی نہ جائے کہ اپنا کیس ثابت کرے کہ یہ حق میرا ہے میری زمین ہے میرے کپڑے میرا موبائل ہے نہیں لڑنا فی نفسی برا نہیں ہے برا یہ ہے کہ ایک انسان کسی کا حق ضائع کرنے کے لیے یا حق کو مٹانے کے لیے یا باطل کو ثابت کرنے کے لیے لڑے یہ برا ہے کہ صحیح بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے لڑے حجت کرے غلط ہے یا غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے حجت کرے یہ بھی غلط ہے تو یہ اماموی نے بات کہی ہے ایک حدیث سے مزید اس کی تائید بھی ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خاصی باپ یا آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی باطل معاملے میں حجت بازی کرے باطل کیس میں لڑے جبکہ وہ جان رہا ہو کہ وہ غلط ہے جبکہ وہ جان رہا ہے کہ معاملہ باطل ہے لم يزل فی سخط اللہ حت وہ مسلسل اللہ تعالی کی ناراضگی میں ڈوبا رہتا ہے یہاں تک کہ اس سے نکلے اس معاملے سے نکلے جب تک کہ اس معاملے سے غلط کیس سے نہیں نکلتا غلط بحث سے نہیں نکلتا غلط بات سے نہیں نکلتا تب تک کہ وہ اللہ کی ناراضگی سے نہیں نکلتا اس حدیث کو امام ابوداؤ تبرانی حاکم اور بےحقی نے روایت کیا ہے صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 6196 حدیث صحیح ہے لیکن فی نفسی ہی حجت بازی کا مزاج بھی اچھا نہیں ہے اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آ فرماتے ہیں مَا ضلّ کوئی قوم ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہوتی ہے تو اسی وجہ سے کہ انہیں جدل دیا جاتا ہے حجت بازی ان میں پیدا ہو جاتی ہے مناظرے جھگڑے فساد لڑنا آپس میں اور اس طرح کے بیجا اختلافات کرنا جب کسی قوم میں آتا ہے تو ان میں ہدایت آنے کے بعد بھی گمراہی آتی ہے ہدایت پانے کے بعد آدمی گمراہ کیسے ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب وہ دین پر عمل کرنے کی بجائے دین کو حجت اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے دوسروں کو ہرانے کے مزاج میں مبتلا ہو جاتا ہے جب جیت اور ہار کا مسئلہ دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر ایسے انسان اور ایسی قوم ہدایت پا کے بھی گمراہ ہو جاتی ہے اس حدیث کو امام احمد تن اور حاکم نے روایت کیا ہے اور سیل جامع صغیر حدیث نمبر پانچ پر شیخ الابانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن ہے امام الاوزائی رحم اللہ فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بقوم شرًا فتح علیہم الجدل ومنعہم العمل اقتداء العلم العمل میں اور اسی طرح سے جامع بیان العلم میں یہ حدیث موجود ہے یہ روایت موجود ہے جامع بیان العلم ابن عبدالبر نے اس کو روایت نمبر ایک ہزار پر روایت کیا ہے 1094 کیا کہتے ہیں امام الاوزائی کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے برا ارادہ کرتا ہے شر کا ارادہ کرتا ہے تو ان پر حجت بازی لڑائی جھگڑے اور مناظرے اور اس طرح کی چیزوں کے کا دروازہ کھول دیتا ہے جدال کا دروازہ کھول دیتا ہے اور عمل سے انہیں روک دیتا ہے یعنی معلوم ہی ہوا کہ جب لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ آپسی حجت بازی اور جیتنے اور بحث مباحثہ ہی کو دین کا بدل بنا لے عمل کا بدل بنا لے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے لیے خیر کا نہیں بلکہ شر کا ارادہ ہے ایسا انسان جو ڈیبیٹ تو خوب کرتا ہو لیکن عمل میں پیچھے ہو حجت بازی بحث مباحثہ کر کے واٹس ایپ گروپس میں لوگوں پر غالب آتا ہو لیکن اس کی زندگی میں عمل نہ ہو تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے شر کا ارادہ کر چکا ہے ایسے انسان کو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اصل تم عمل ہے آخرت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا تیرے پاس علم کتنا تھا آخرت میں قیامت کے دن یہ ہوگا کہ جتنا علم تھا اس پہ عمل کتنا کیا وہ دا عام فیم علم جو کچھ جانتا تھا اس پہ عمل کتنا کیا تو بہت سے لوگ جو ہیں یہ عمل چھوڑ دیتے ہیں اور جدل اختیار کر لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اسی طرح سے دوسری برائی جو حدیث میں آئی ہے وہ کیا ہے ال الد میں دوسری برائی جو ہے وہ ضدی پن ہے اپنی بات پر اڑے رہنا چاہے ساری دلیلیں اس کے خلاف ہو لیکن وہ بس اپنی بات پر اڑا رہے اور تویل پر تویل پر تویل کرتا چلا جائے چاہے وہ دینی معاملہ ہو یا آپس کا معاملہ ہو اپنے آپ کو یہ ہمیشہ صحیح ثابت کرے ایسا انسان برا انسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویلسرین اللہ وسرین اپنی بات پر اڑے رہنے والے غلط بات پر گناہ پر ناحق پر اڑے رہنے والے ضدی لوگ ویل مسرین ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے تباہی ہے وہی لل غلط پر اڑے رہنے والے لوگوں کے لیے ڈٹے رہنے والے لوگوں کے لیے تباہی و بربادی ہے اللہدین جو اپنے کیے پر اڑے رہتے ہیں جبکہ انہیں علم ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے جانتے بوشتے غلط بات پر اڑے رہنا ایسے لوگوں کے لیے تباہی کی بربادی کی وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اپنی مصنب میں امام البخاری نے العدب المفرد میں اور اسی طرح سے امام البحقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے سعید جام صغیر میں حدیث نمبر آٹھ سو ستانوے پر یہ حدیث موجود ہے اور شیخ الابانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے تو اس طرح سی بات ہم نے دیکھی اس حدیث میں کہ بے جا بحث و کرنا لڑنا حجت بازی کرنا اور اپنی بات پر اڑے رہنا اچھی بات نہیں انسان لوگوں سے خوش مزاجی کے ساتھ بات کریں اور بہت ساری باتیں جو دنیوی باتیں ہوتی ہیں جن میں حق اور باطل کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے کسی اور کو بھی آپ صحیح ہونے دیں اگر کوئی آدمی کہتا کہ بھئی ٹھیک ہے یہ کپڑا بہت اچھا ہے آپ خاموش رہیں ٹھیک اس کو پسند ہے اس کو پسند دے تو اچھا ہے کیا مسئلہ ہے آپ کو آپ پوری طاقت لگا کہ اپنی علمی صلاحیت استعمال کر کے آپ اس کا دل دکھائیں کہ تم نے جو کپڑا خریدا خراب ہے اچھا نہیں ہے اس سے اچھا دوسرا ہے کیا ضرورت ہے آپ کو اگر وہ خوش ہے تو خوش رہنے دیجیے نا ہاں اگر وہ یعنی سونے کا زیور آدمی پہنے ہوئے اور کہے کتنا اچھا ہے تو اب آپ کہیں کہ بھائی یہ مردوں کے لیے حلال نہیں ہے لیکن اگر وہ کوئی اپنی چیز پر خوش ہے تو کیا مسئلہ ہے کوئی کہتا ہے کہ آئی فون اچھا ہے کوئی کہتا ہے اینڈرائڈ اچھا ہے سیمسنگ کا فون اچھا ہے کیا مسئلہ ہے آپ کو نہیں لیکن آپ اس سے لڑیں گے جیت کے بتائیں گے کہ نہیں یہ نہیں اچھا یہ اچھا ہے کتنے لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے یہ راستہ زیادہ مناسب ہے چلو یہاں سے نہیں یہیں سے جانا چاہیے جب کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے یہاں سے بھی آتا ہے یہاں سے بھی آتا ہے جہاں جانا ہے لیکن وہ اپنی بات پر اڑا رہے گا کہ نہیں یہی راستہ زیادہ اچھا ہے اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ تکبر والے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگوں میں اپنی اونچائی کو اپنی سپیرئرٹی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اس لیے ایسا کرتے ہیں اس کی جڑ بنیاد میں یہ چیز ہوتی ہے یہ زدی لوگ ہوتے ہیں یہ متکبر لوگ ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں کہ ہمیشہ دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں ہمیشہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے والے ہوتے ہیں تاکہ وہ بڑے ثابت ہوں اعلیٰ سپیریئر پرفیکٹ ثابت ہو جائے ایسا آدمی پرفیکٹ ثابت کر کے کیا کرے گا لوگوں کا دل دکھا کے ہے بعض اوقات انسان خاموش رہ جائے کوئی مسئلہ نہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دوسروں کو برداشت کرنا یہ انسان کے اونچے ہونے کی علامت ہے ہاں دین کا جہاں معاملہ آئے وہاں غلط غلط ہے صحیح صحیح ہے جہاں غلط غلط ہے صحیح صحیح ہے بعض اوقات اشتہادی معاملات بھی ہوتے ہیں اس میں آدمی اپنی تحقیق بتا دے بھائی اور وہ افضل غیر افضل کا مسئلہ ہے لیکن اس پہ لڑ کے جھگڑا کر لے گا دل توڑ دے گا اور آپس میں تو تو میں ہو جائے گا جبکہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا اس لیے آپ دیکھیں بڑے بڑے علما کہتے ہیں کہ دونوں میں گنجائش ہے بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں لیکن آدمی بعض اوقات چھوٹے چھوٹے ایسے مستحبات والے مسائل ہوتے ہیں لیکن اس کو فرائض کی طرح جنگ اس پہ کرتا ہے جبکہ اس کی اپنی زندگی میں فرائض کا اہتمام نہیں ہوتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے رمضان کا مہینہ ہے اور آنے والا ہے مہینہ اس میں بھی بہت سارے لوگ آپس میں فارغ وقت ہوتا ہے آپس میں حجت بازیاں کرتے ہیں نہ کریں ذکر میں تلاوت میں اور اس طرح کی جتنے اعمال ہیں ان میں اپنے اوقات کو صرف کریں دعوت و تبلیغ بھی کریں کہیں حجت بازی اور یعنی ڈیبیٹ کا معاملہ ناگزیر پیش کی آ جائے ٹھیک ہے وہ بھی جائز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی گنجائش رکھی وجہ وجا, وجا دلحم بلتی ہی. احسن لیکن اس کو اپنا مزاج اور اپنی پہچان نہ بنائیں کہ دیکھو ڈیبیٹ والا آ گیا اس کو ڈیبیٹ سے ہی لوگ پہچاننے لگے کیوں اس کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے پہچان پہچانے نہ کہ ڈیبیٹ کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ ادا فرمائے تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی بیان کرنا رمدان کا مہینہ اس کی مناسبت سے بھی اور اللہ تعالی اس آنے والے مہینے میں ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق ادا فرمائے یہ چار ادیث ہم نے آج مکمل کی بلا شبہ اختصار کے ساتھ سر سری پر ہم نے زیادہ تفصیل کو ترک کرتے ہوئے ان احادیث کو سمنھنے کی کوشش کی آ, انشاءاللہ مزید احادیث اور دو ابواب ہمارے دو باب ہمارے رہ جاتے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم رمضان کے بعد مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اقول اللہ, اللہ رب العالمین شیخ محترم کو جزای خیرتہ فرمائے یہ جو باب چرلا تھا برے اخلاق سے ڈڑاوے کباب تھا جس میں سہیتیس حدیثیں ہم نے شیخ سے پڑھی ہیں ان سہیتیس حدیثوں کے اندر بہت ساری برائیاں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں ان کا باقاعدہ علاج کیا گیا ہے اور ان برائیوں سے دور رہنے کی ترقی کی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ ابراہین جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ان کو اللہ ابراہین تو ہمارے لیے حجت بنانا قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت نہ بنانا اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نائ فرمائے کیونکہ اسی وقت علم کا فائدہ ہوگا جب انسان اس کے اوپر عمل کرے گا اور یہی مقصد بھی ہے کہ لوگوں کے اندر بیداری لائی جائے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو عمل کی دعوت دی جائے تو ابھی ہم نے باب و ترحی ترحی بھی ترحیب اخلاق کی حدیثیں پڑھی ہیں چھ سے سینتیس حدیثیں انشاءاللہ اس کے بعد جو باب آ رہا ہے وہ باب و فی ہی مکارب الاخلاق ہے اچھے اخلاق کی طرف رغبت کا باب پہلے برے اخلاق کیونکہ برے اخلاق کا بھی جاننا ضروری ہے حق کے ساتھ باطل کا بھی جاننا ضروری ہے اور امام حافظ ابن حجر نے پہلے برے اخلاق کو بیان کیا ہے اس کے بعد اچھے اخلاق کو بیان کیا ہے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے دونوں باتیں جاننا ضروری ہیں صرف حق کا جان لینا کافی نہیں ہے صرف توحید کا جان لینا کافی نہیں ہے صرف خیر کا جان لینا کافی نہیں ہے, کا کافی نہیں ہے. اس کے جو اپوزٹس ہیں ان کا بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے تبھی انسان کی زندگی میں توازن آتا ہے تبھی انسان جہاں خیر کرتا وہیں شر سے بھی بچ پاتا ہے اگر انسان صرف خیر جانے شر نہ جانے تو ہو سکتا ہے شر کے اندر بھی گرفتار ہو جائے اور ایسا ہوتا ہے اس لیے صحیح منہ یہی کہ دونوں چیزیں بھی انسان کو حتی الامکان حد حت الوسا جاننا چاہیے میں تو اپنی اور اپنے جو سامعین و مشاہدین ہیں ان کی محرومی سمجھوں گا کہ شیخ نے بیس پہلے ہی آج درس ختم کر دیا اور بڑا اختصار کر دیا اور جو کچھ فائدہ ہم شیخ سے پاتے تھے آج ذرا شیخ نے زیادہ اختصار سے کام لے لیا اللہ تعالیٰ شیخ حفاظ فرمائے ہماری ہمیشہ شیخ کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب الام کی افاط فرمائے اور ان کے علم سے اللہ ربران ہم سب کو مستفید فرمائے اور اللہ ابامن ہمارے جو علماء ہیں ان علماء سے ہم سب کو رابطہ رکھنے اور ان کے ساتھ ان سے علم حاصل کرنے کے اللہ ابامین ہم سب کو ہمیشہ توفیق دے ہم شیخ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شیخ مصروفیات کے باوجود بھی بڑی تفصیل کے ساتھ جو صحیح باتیں ہیں کتاب و سند کی روشنی میں وہ ہمیں عطا کرتے ہیں اللہ اب بھی شیخ وطا کرتا رہے اور علم اضافہ فرمائے عمل میں اضافہ فرمائے اور اللہ بھی ہم جو سیکھیں اس کو عمل کرنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ اللہ رمضان کے بعد نئے باب کی شروعات کی جائے گی باب و ترین مکارم الاخلاق اس کا اعلان کیا جائے گا انشاءاللہ شاء ہم جہاں شیخ کے شکر گزار ہیں ساتھ ہی ساتھ اپنے تمام سامعین کے مشاہدین اور مشاہدات مرد و خواتین سب کے ہم شاکر ہیں سب کے ممنون ہیں کہ سب اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اس قیمتی درس کو سنتے ہیں اور یہی اصل ہے اصل یہ نہیں ہے کہ انسان صرف علم حاصل کرے اصل یہ ہے کہ انسان علم نافع حاصل کرے اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم ان شاء اللہ تعالیٰ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں علم نافع عطا فرما تو علم نافع کی ضرورت ہے صرف علم کی ضرورت نہیں ہے علمنافے چاہیے جو دنیا کے اندر بھی نفع پہنچائے اور آخرت کے اندر بھی نفع پہنچائے اور الحمدللہ للہ آپ کو اس اسٹیج سے علم نافع دیا جاتا ہے اور علم علمنافع کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی دعوت دی جاتی ہے کیونکہ علم نافع اسی وقت ہوگا جب انسان اس پر عمل کرے گا تو اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ جو بھی ہمارے پروگرام ہوں گے آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور لوگوں کو بھی رہنمائی کریں گے اور اس طریقے سے لوگوں کو ہمارے چینل سے جوڑیں گے یہ بہت ضروری ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ دین کی اشاعت کیسے ہوئی آپ نے کہا کہ دو لوگوں سے غلام سے اور ایک آزاد سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور زید بن حارثہ سے تو اس طریقے سے ہمارا آپ لوگ ساتھ دیں اور اس توحید اور سنت اور سلب صنعین کے عقید اور منحج کا جو چینل ہے جہاں پر یہی باتیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں اس کو لوگوں کے اندر عام کرنے کا ہمارا ساتھ دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ رسم الخی سے ادا خیر کا فائل ہی خیر کی طرف رنمائی کرنے والے کو اس کے برابر عزد ملتا ہے تو ہمیں آپ سے ہی امید ہے کہ آئندہ پروگراموں میں ہمارا ساتھ دیں گے اللہ ارکبامین آپ سب لوگوں کی حفاظ رمائے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب فرمائے اور رمضان جن مقاصد کے لیے فرض کیا گیا ان مقاصد کو اللہ تعالیٰ ہمیں پانے کی توفیق دے عام رب العالمین انہیں دعاؤں کے ساتھ مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے اللہ رب العلم آپ سب لوگوں کو خیر دے اور آئندہ انشاءاللہ رمضان کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی بارک اللہ, اللہ محمد وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ